من يهديه الله فلا مذل له ومن يذلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا وَأَنَّا سُتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ مَفْسٍ وَاحِدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یوسل آ مکم وک و میتے ہلو پا سویم اما بادی کے کتاب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظنالة وكل ظنالة في النار مان له لو لا علم لنا ملا ما علمتنا ملنا انت مل حکیم اللہ سودری ویلی امری من می بولی من ونف سہی ونفتی بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره زيقا حرادا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لارونا رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ کا ہم پر بہت ہی احسان ہے بڑی اس کی نعمت ہے اور بڑی ہی اس کی طرف سے مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اسلام بہت بڑی دولت ہے اور بہت ہی قیمتی چیز ہے مگر اسلام دین محنت سے ہی ملتا ہے بلا محنت کے بلا کوشش کے دین نہیں مل سکتا دنیا دنیا کی چیزیں محنت کے بغیر بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے مگر دین یہ محنت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہم کیسے مسلمان ہیں کہ دنیا کے لیے بہت محنت کرتے ہیں مگر دین کے لیے کوئی محنت نہیں پرانے مجید میں احادیث میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے کہ اللہ کہتے ہیں دین اس کو دوں گا جو دین کے لیے محنت کرے گا جو دین کے لیے کوشش کرے گا گھر بیٹھے بیٹھائے کبھی دین نہیں آ سکتا گھر بیٹھے بیٹھا ہے جس کو مل جائے وہ پھر ہمارے جیسا ہی مسلمان ہو سکتا ہے نا وہ صحابہ جیسا مسلمان نہیں ہو سکتا صحابہ مسلمان تھے کس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام محنت سے حاصل کیا سب کچھ قربان کیا دین کو اپنایا دنیا ساری چھوٹ گئی دنیا ساری گئی ابو سلمہ آئے سسرال والوں نے بیوی لے لی اپنے جو شریکہ تھا انہوں نے ان کا بچہ چھوٹا سا لے لیا باقیوں نے جو جائیداد تھی مال تھا اس پر قبضہ کر لیا یوں بالکل خالی ہو کر مدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے پوچھنے پر بتایا اللہ کے نبی یوں میرے ساتھ بنی ہے یوں سب کچھ گما کے بس اپنا آپ لے کے آپ کے پاس آ گیا آپ آپ نے فرمایا ابو سلمہ سب کچھ پا لیا اس طرح سے سارا کچھ قربان کر کے آیا سمجھ لے کہ سارا کچھ پا لیا اس سے بڑی دولت بھلا کہاں مل سکتی ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کر کے مسلمان بنیں سنی مسلمان نہ بنے سنی بمانا سن من یا بنا سنی سنائی باتوں پہ چلنے والے بس یہی مسلمان ہے نا آج سنی کا مقوم ہمارے ہاں یہی پایا جاتا یہ جی سنی مسلمان ہے کیا مطلب یہ جی سن سنا کے چل رہے ہیں نا یہ سن سنا کے سن من اللہ کو گوارا ہی نہیں دین کے لیے وقف ہر وقت اس کی فکر اس کے لیے تو گو کرنے والا اس کو دین ملتا ہے اور ایسا ہی ہونے والا مسلمان اللہ کو پیارا ہے اللہ کو پسند ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کر کے مسلمان بنیں محنت کیا ہے کہ ہم پہچانیں اسلام کیا ہے دین کیا ہے دین لوگوں کے کرنے کا نام نہیں ہے دین پنچایتی نہیں دین زمین پر کوئی پروگرام طے ہو جائے اس کا نام دین نہیں دین فقط اللہ کی طرف سے آیا ہوا نبیوں پر اترا ہوا اور اب ہمارے لیے کیونکہ نبوت ختم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لہذا جو کچھ اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر گیا مکمل کامل بس وہی دین ہے اس کے علاوہ بعد میں لوگوں نے کیا کیا کیا بنا دین نہیں اس کی پہچان کریں خوب اس کی پہچان کریں بنیاد قرآن حدیث کو بنائیں بنیاد قرآن اور حدیث لوگوں کو لوگوں کی اکثریت کو لوگوں کے کیے ہوئے کام کو اچھا سمجھ کر بالکل ان کو بنیاد نہ بنائیں یہ ساری چیزیں گمراہی اور گمراہی کے راستے ہیں ہدایت کا راستہ بھلائی کا راستہ سچائی کا راستہ دین کا راستہ صحیح بنیاد اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے ذریعے اترا ہوا کتاب و سنت قرآن اور حدیث جہاں قرآن مجید حدیث بس گردن جھکا دے ٹھیک اور خوشی سے خوشی سے جھکائیں خوشی سے الحمدللہ اللہ نے مجھے سمجھا دیا قرآن سے مسئلہ اللہ کا احسان ہے کہ حدیث الحمد الحمدللہ حدیث میں آ گیا بس میرا یہی مسلک ہے بعض لوگ ہیں نا مان تو لیتے ہیں مگر بجے دل سے اب بجے دل سے ماننا اللہ کہتے اسلام نہیں جس کے دل میں تنگی آ جائے یہ کہہ کر مانے کہ اچھا چلو جی اب حدیث میں جو آ گیا ہے پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ اسلام نہیں یہ دین نہیں ہے ان صدر کیا ہے کہ پورے دل کے اطمینان کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ انتہائی خوشی کے ساتھ اللہ کے دین قرآن حدیث پر مطمئن ہو جانا اور اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر کسی قسم کی ہارا جنگ کوئی تنگی معمولی سی بھی دل کے اندر نہ لانا یہ ایمان ہے اپنا اختیار ختم اللہ امر ائن لہ ملک فقد رسوم دل بلام مین اللہ اکبر توجہ کریں بھائیوں اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہو ایمان والا مرد اور پھر ایمان والی عورت اس کے سامنے فیصلہ آ اللہ کا اور اللہ کی رسول کا اذا فض اللہ ہو وہ اللہ کا حکم آ اللہ کی رسول کی بات آ اب ایمان والوں کے لیے یہ جائز لائق نہیں زیب نہیں دیتا مناسب نہیں کہ اب وہ کسی قسم کی کوئی بات آگے سے کریں کوئی چونچ کوئی اندر دل میں کوئی گھٹن محسوس کرے گھٹن کہ میں تو میرے ماں باپ تو میری برادری میرا معاشرہ میرے رشتہ دار فلاں وقت سے اتنے لوگ تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب قرآن مجید کی یہ حد سنا دی گئی ہے حدیث یہ سنا دی گئی ہے اچھا چلو اگر حدیث میں آ گیا پھر مان ہی لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ ایمان ہے یہ ایمان نہیں اللہ ایمان ہے فوراً دل کی خوشی کے ساتھ سب کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے قربانی ہے قربانی جو مرضی کرتا چلا ہے نہیں اب تک جو کچھ ہو گیا غلطی ہوئی میرے سے اللہ تیرا شکر ہے کہ زندگی ہی میں مجھے صحیح مسئلہ مل گیا ماں باپ کرتے چلے آئے اچھا نہیں پتا چلا ہوگا ان کو لیکن اللہ نے مجھے پتا دے دیا اللہ تیرا شکر ہے مجھے پتا چل گیا لوگ کر رہے ہیں کرتے رہے لیکن اب مجھے اس کا پتا چل گیا میں تو اب اسی پر عمل کروں گا یہی ہے وہ بات جس کو اللہ نے سورہ میں بھی بیان کیا پلاور مو کفی ماشا ہو گئی تسلی اللہ نے قسم اٹھا کے کہا اے نبی جی یا بندے سننے پڑنے والے مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے اے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم تیرا پروردگار میں کہہ رہا ہوں لا یوگ میں یہ جنہوں نے آپ کو مانا ہے نا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہاں یہ یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی یہ بات مکے کے مشرقوں کی نہیں ہو رہی یہ سورت نساء ہے پانچویں پارے میں کسی کو اللہ توفیق نے تو ترجمے والا قرآن اٹھا کے کوئی تھوڑی سی تفسیر ہو ہاشیہ لکھا ہوا دیکھ لیں کہ یہ آیت کس وقت اتری جب ایک کلما پڑھنے والا مسلمان اور ایک یہودی ان کا جھگڑا ہو گیا ان کا دو ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا مسلمان سمجھتا تھا کہ حق میرا نہیں حق اس یہودی کا ہے یہ سمجھتا تھا اس کو پتا بارہ اس نے جھگڑا کر لیا اب فیصلہ کروائیں ہاں جی فیصلہ ہونا چاہیے کس کے پاس جائیں یہودی کہتا ہے ادھر ادھر کیا دیکھنا ہے وہ تمہارا نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلتے ہیں اس کے پاس چلتے ہیں کہنے لگا, نہیں ہے تو ٹھیک ہے نبی تو ہے مگر ان کو کیا تنگ کرنا ہے دیکھو انداز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تنگ کرنا ہے اور تمہارے جو ہے نا عالم وہ بن اشرف ہے فلاح ہے اس کے پاس چلتے ہیں جی کہ نہیں ان کے پاس کیا جانا یار تمہارا نبی اس کے پاس چلتے ہیں بہرحال آخر جانا پڑ گیا کلمہ جو پڑا ہوا تو چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان لیا آپ نے بیان سن کر فیصلہ یہ حق کے حق میں ہو گیا بھی محکس کا بنتا تھا اچھا وہاں سے تو کھسکائے باہر آگے یہ مسلمان کہنے لگا کہ بات یہ ہے ہمارے نبی جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مشکل ہیں نہایت مہربان ہیں بڑے ہی نرم دل ہے, تو کافر ہے, یہودی ہے تیرا دل رکھنے کے لیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. دیکھو کیسی بات اللہ اکبر کیسی بات ہے انداز کیسا ہے تیرا دل رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چل تو مائل ہو جائے گا دین کی طرف مائل ہو جائے گا تو آ جائے گا اللہ کے نبی کی یہ خواہش ہوگی یہودی ہے اب یہ تو چل مسلمان ہے ہی اپنا یہ تو اپنا ہے ہی کلمہ پڑا ہوا تیرے ہاتھ میں اس لیے فیصلہ دے دیا تاکہ مسلمان ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم ذرا نظر ثانی کروا لیں ایسا نہ کریں کہ عمر فاروق کے پاس چلیں یہودی کہنے گا یار بات بنتی تو نہیں ایسے ہی خام خا لمبا کر رہا ہے بات کو نہیں یار چلتے تھے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر فاروق بڑے جلالی آدمی ہے انہوں نے جب یہودی کو دیکھنا ہے تو فوراً اس سے ہٹ کر فیصلہ میرے ہی حق میں کریں گے دار اللہ اکبر آخر چلے گئے یہودی اس کے بعد چلے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان سے بات کی اس مسلمان نے بات کی کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے آپ فیصلہ کریں حضرت عمر مخاطب ہوئے یہودی سے کیوں یہ جھگڑا ہے تمہارا ہاں لگے جی جھگڑا تو ہے ہمارا مگر پہلے میری بات یہ سن کہ یہ کہ فیصلہ محمد نے میرے حق میں کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیرے حق میں ہو گیا فیصلہ ہاں جی میرے حق میں فیصلہ اچھا ذرا ٹھہر ہو فوراً اندر گئے تلوار نکالی میان سے دروازے سے قدم باہر رکھتے ہی وہ جو مسلمان تھا اس کی گردن اڑا دی ختم کر دیا اور ساتھ جملہ کیا بولا ساتھ جملہ کیا بولا ارے ہائے میرے بھائی مجھے یاد آتے ہیں فنفی بھائی ہمارے خاص کر جب رمضان آتا ہے نا ہاں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آٹھی ہی پڑی ہیں مگر عمر فاروق کے دور میں بیس پڑی گئی ہیں ندی سوچے ذرا اللہ کے لیے سوچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ جو ہے نا کہ حضرت عمر نے بیس پڑھوائی یہ الزام ہے حضرت عمر پر یاد رکھے اچھی طرح بالکل غلط بات ہے بناوٹی بات ہے عمر سے کہیں صحیح صنعت سے ثابت نہیں کہ انہوں نے خود بیس پڑی ہو یا پڑھانے کا حکم دیا ہو کہیں ثابت نہیں بلکہ احادیث میں یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنے دور میں دو صحابی مقرر کیے ایک عورتوں کے لیے اور ایک مردوں کے لیے تمیم داری عورتوں کے لیے ابئی ابن کاب اور دونوں وہ صحابی گیارہ رکتیں فتر سنیت پڑھایا کرتے اللہ اکبر اب وہ جو بیس والے کہتے ہیں ان کا حکم ہے وہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ صحیح صنعت سے پیش کریں اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں اللہ کے فضل سے جب جس کا جی چاہے آئے مسکات میں ہی ہم دکھا دیتے ہیں حدیث صحیح صنعت کے ساتھ ارے یہ تو ایک بات ہے نا وضاحت چلتے چلتے آ لیکن اگر یہ بات ہے بھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پڑی گئی اگر یہ ہے بھی بالفرض اپنے ایمان پہ ذرا توجہ کریں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ کا عمل پھر کوئی ایمان والا یہ کہے فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یوں کیا آگے سے کوئی بعد میں نیا ہونے والا مسلمان تو کہا جی مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر یوں بس اس نے اتنی بات کی حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے مجھے خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کہیں پتھروں کی بارش نہ ہمارے اوپر برس جائے کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کی بات تو آگے سے ابو بکر و عمر کا نام لے رہا صلی اللہ علیہ وسلم دین کس پہ نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے میں خلافا اگر انہوں نے کچھ کیا تو ان کی کچھ سیاسی مسلحتیں ہو سکتی ہیں اب حضرت عمر نے اس کو ختم کر کے مسلمان کو قتل کر کے قتل کر کے اس کو پھر جملہ کیا فرمایا, فرمایا لوگو سن لو رسول اللہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو عمر کا اس کے حق میں یہی فیصلہ شور مچ گیا کہ عمر میں مسلمان کو مار دیا اس مسلمان کے وارث کھڑے ہو گئے کہ ہم نے تو پیساس لینا ہے بھائیو ابھی اس میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا عمر تو میں نے مانگ مانگ کے لیا تھا اللہ سے تو آج یہ پساس ہمیں امر مارا جائے گا قتل ہو جائے گا بڑا شور مچ گیا نبی وسلم پریشان ہو گئے اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ تو تاری کہ نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے جب تک یہ لوگ آپ کو اپنے تمام معاملات میں اپنا حاکم اپنا فیصل اپنا منصب تسلیم نہ کر لیں اور خالی صرف تسلیم ہی نہیں بلکہ جو آپ فیصلہ کر دیں اپنے دل میں کسی قسم کی ہارا جن کوئی چھوٹی موٹی بھی تنگی اور گٹن محسوس نہ کرے اس وقت تک ایمان والے نہیں ہے آئیو اسلام بڑی دولت ہے دین بڑی نعمت ہے مگر یہ محنت سے محنت سے ملتی ہے دین یہ باپ دادے کی وراثت کا نام نہیں یہ نسل در نسل چلنے والی بات نہیں اللہ اکبر صحیح معنوں میں آج بھی اگر قیامت کے قریب بھی کوئی عیسائی کوئی ہندو کوئی یہودی چلا آ رہا ہے اللہ پر اس کو سمجھ آ گئی وہ اسلام قبول کر لے اللہ کو راضی کرے دین پر صحیح چلے اللہ کی اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے محبت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمانوں سے محبت اللہ کو وہ بھی اسی طرح سے اور اگر کوئی مسلمان نصر در نسل چلا رہا ہے چلا رہا ہے اپنی مرضیاں اپنی مردیاں خلاف نا پرمانیاں ہو رہی ہے اللہ کہتے ہیں میرا کچھ نہیں لگتا اللہ کے لیے محنت کرو اب یہ محرم کا مہینہ آگے شروع ہونے والا ہے آج اس ضلحج مہینے کی چاند کے حساب سے ستائیس ہے دو تین دن کے بعد ماہے محرم شروع ہو جائے گا اللہ کے لیے سنی سنائی باتیں نہ اس کو دین نہ سمجھیے لوگ کیا کر رہے ہیں کس کی محبت میں کر رہے ہیں کس کی عقیدت میں دین نہیں ہے اب کتنا رفڑ ہے مسلمانوں کے اندر ماہ محرم کے حوالے سے اس لیے آپ اگر مسلمان ہیں جو آپ آئی میں آئے ہوئے بہنے کم از کم آپ ذہن بنائیں پھر آگے پھیلائیں آگے یہ ذہن بنائیں کہ ہم کم از کم مسلمان ہیں دیکھیں تو صحیح کہ آیا یہ جو کچھ ہمارے ہاں ماہ محرم میں ہو رہا ہے یہ دین بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے کہ آپ کا طرز عمل ماہ محرم میں کیا تھا ماہ محرم ہمارے ہاں عام ذہن تو یہی پایا جاتا ہے کیونکہ قرآن حدیث سے دوری ہے کہ شاید اس محرم کا یہ سارا سلسلہ اس کا احترام اس کی قدر اور اس کا یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے عام ہے نا یہ ذہن اللہ اکبر باقیوں کو چھوڑیے ہمارے ساتھی جو والے حدیث ہیں ان میں سے بھی بہت سارے یہی سمجھتے ہیں یہی سمجھتے کہ شاید واقعہ کربلا ہوا ہے اس مہینے میں تو شاید اس وجہ سے اب آؤ قرآن کی طرف اللہ اکبر شریعت کا پہلا ماخد سورس کیا ہے قرآن پھر اس کے ساتھ حدیث اکٹھے دونوں دونوں اکٹھے اب قرآن سے پوچھیں پہلے یہ سورت توبہ دسواں پارا سورت توبہ اس کے اندر اللہ نے وضاحت فرمائی اللہ نے کیا کہا فرمائیت شہورا تما تک المشرکین ن پتن کمایو کا تلو ناپ وسی لوگوں اچھی طرح سے سن لو سال کے مہینوں کی تعداد عدت الشہور شہر کی جمع شہور مہینہ مہینوں کی تعداد کتنی ہے اتنا آشارہ شہرات بارہ مہینوں کی ہے فی کتاب اللہ اللہ کی لکھت میں وہ اللہ کی لکھت کیا ہے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں لوح محفوظ میں جہاں سب کچھ درج ہے اس میں کب سے ہے یوم کھانا السماوات سماواتی جب سے اللہ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ہے اور انہی بارہ مہینوں میں سے مینہا انہی بارہ صحیح رابطہ صحیح حساب سیدھا دین اللہ کا یہ ہے اب یہ ہے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ بارہ مہینے اور بارہ مہینوں میں چار حرمت والے وہ بارہ مہینے کون سے چار مہینے حرمت والے کون کون سے وہ جو کہتے ہیں نا حدیث کی ضرورت نہیں اب وہ کرتے تھرے تلاش کرتے تھرے تلاش قرآن میں کہیں سے دکھائے بارہ مہینے کون کون سے قرآن جو کہتا ہے بارہ مہینے کہتے جی حدیث کی ضرورت نہیں بھائیو قرآن پر چلا ہی نہیں جا سکتا جب تک کے ساتھ حدیث کی وضاحت نہ ہون پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا عمل آپ کی سنت ساتھ ساتھ نہ چلے اللہ اکبر اب یہ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی آیت کی تفسیر میں اسی آیت کی وضاحت میں اور اس کو بیان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے اندر دا. وہی جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا اور اپنے خطبے کے اندر ارفاس میں یوم آ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فرمایا لوگوں اللہ اکبر اسنا تو اتنا اشراشہرا سال کے بارہ مہینے ہیں سال کے بارہ مہینے انہی بارہ مہینوں میں سے فرمایا چار حرمت والے محترم ادب والے مہینے اور فرمایا وہ سلاثت مطالعی تین تو اکٹھے ہیں اکٹھے پیدر پہ پید وہ کون کون سے پھر آپ نے نام لیے فرمایا دل کا ذیل حجا المحد یہ تین اکٹھے ہیں یہ جو گزر رہا ہے یہ دل حج حج والا مہینہ اس سے پہلا بھی کا گزر گیا اور اگلا محرم آ رہا میں یہ تینوں اکٹھے یہ حرمت والے اور چوتھا مہینہ فرمایا رجب رجب بھی کون تھا جو فرمایا جماعدہ اور شابان کے درمیان میں آتا ہے اصل میں رجب اس وقت لوگوں نے دو بنائے ہوئے تھے الگ الگ ایک جو رمضان ہے نا رمضان ایک اس کو بنایا ہوا تھا رجب اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا وہ رجب جو مضر قبیلے کا رجب ہے اصل میں دو قبیلے تھے نا ایک قبیلہ مضر ایک قبیلہ ہے ربیعہ قبیلے والے وہ کہتے تھے رجب و مہینہ جو ہے نا وہ کیا نام شاب اور شوال کے درمیان میں جو رمضان اس کو کہتے تھے وہ ہے لیکن موزر قبیلے والے وہ کہتے تھے کہ نہیں جمادہ اور شابان کے درمیان والا مہینہ وہ رجب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا رجب و موزارا یہ جو موزر قبیلے والا رجب ہے نا اور ساتھ فرمایا جو جما دا اور شابان کے درمیان میں ہے وہ رجب کا مہینہ چوتھا مہینہ وہ ہے یہ چار مہینے ہے چار مہینے اب اس میں پران کیا کہتا ہے کہ کیا ہدایت ہے تمہارے لیے اور میں پلا تبل مفی ہند کو ایمان والوں مسلمان ان مہینوں کے اندر یہ زمیر بارہ ہی مہینوں کی طرف یا پھر خاص کر چار مہینے ہر والے فلا تبل موفی ہند ان کو سکم تم اپنے آپ پر ایک دوسرے پر اپنی جانوں پر ظلم زیادتی ان مہینوں میں نہ کرنا ظلم زیادتی یہ ہے یہ تو منع ہی منا لیکن خاص کر ان چار مہینوں میں نہ قریب بھی نہ جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ نے پوچھا باقاعدہ باقاعدہ پوچھا صحابہ سے خطبے میں یہ مہینہ کون سا ہے یہ دن کون سا ہے یہ شہر کون سا ہے بتایا گیا یہ مہینہ ذیل محترم مہینہ یہ دن یوم عرفہ رہا والا دن یہ شہر مکہ ہر میں مکہ تو نبی صلی اللہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا پھر سن لو میرے سے ہا و دماغ تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں آبروئیں ایک دوسرے پر اسی طرح سے احترام والی ادب والی محترم ہیں جیسے یہ شہر یہ مہینہ یہ دن ہے جیسے ان مہینوں اس دن اس شہر کے اندر بالکل آبرو ری دی کرنا عزت لوٹنا مال لوٹنا جان کسی کی لینا کتنا بڑا جرم ہے اسی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے خون تمہاری عزتیں یہ تم پر محترم ہے ان کے قریب نہ جانا کسی کو ہاتھ نہ لگانا اللہ اکبر اور اگلا جملہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے امتیوں لا ترجعوا او باری غل میرے بعد ایسے گمراہ نہ ہو جانا اللہ اکبر کیسے گمراہ میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ اس گمراہی میں نہ آ دیکھو کون سی بات مہینہ کون سا بیان کر کے آپ کیا آپ ہدایت دے رہے آپ کیا ہدایت دے رہے ہیں ظلم نہ کرنا کسی پر آپس میں لڑنا نہیں گردنیں نہیں اڑانا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بلکہ اگلی بات قرآن نے جو پیش کی اللہ اکبر پھر کے ان مہینوں کے اندر تو کافروں مشرقوں کلمے کے منکر جو لوگ ہیں ان سے بھی نہیں لڑنا ہاں اللہ یہ کہ ان مہینوں میں اگر کافر ہی حملہ کر دیں وہ زیادتی کریں ابتدا کر دیں پھر تمہیں دفاع کی لڑنے کی پھر اجازت ہے پھر خیر نہیں کرنی ادم فلافل اشہور الہوروں خود تو لرے میں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی ابتدا نہیں کرتی کافروں سے بھی نہیں لڑنا جب مہینے یہ حرمت والے گزر جائیں پھر لڑو ہاں اللہ نے یہ کہا کہ اگر وہ حرمت والے مہینے تم تو خاموش ہو جاؤ کہ ان میں کچھ نہیں ہے لیکن کافر سازش کرے کہ مسلمانوں نے تو ان مہینوں میں لڑنا نہیں ہے ہمارے ساتھ چلو ہم ان پر چڑھائی کر دیں پھر فرمایا خیر نہیں کر دی تم نے پھر کاتل مشرقی نہ کافا تم کما یقاتلونکم تم پھر جیسے مل کر جتھا بنا کے وہ تمہارے خلاف لڑے اگرچہ وہ ان مہینوں کے اندر ہی لڑے پھر تم بھی مل کر ان کے خلاف لڑ اللہ تو ان حرمت کے مہینوں میں یہ ماہ محرم بھی ہے یہ اس کی حرمت تو اس وقت سے ہے لہذا پہلے تو آپ اپنا یہ ذہن درست کر لیں کہ اس مہینے محرم کی حرمت کا ادب کا احترام کا تعلق واقع کربلا سے بالکل نہیں ہے یہ تو شروع سے ہے جب سے اللہ نے یہ نظام بنایا اس وقت سے اللہ رب العزت نے یہ کہا اس وقت سے یہ احترام اس کا ہے پھر یہ ہے کہ اس احترام کے پیش نظر کیا ہوتا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کیا ان کے اندر یہ ہوتا تھا بھئی دیکھنا آ? اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کرو کیونکہ یہ محرم ہے چلو یہ سوگ کا مہینہ ہے نہ شادیاں نہیں کرنی کوئی تقریب نہ ہو کوئی میاں بیوی بی آپس میں قریب نہ ہے یہ مسئلہ یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے یہ سب میرے بھائیوں لوگوں کے بنائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ محرم میں جو عمل ہے وہ صرف ایک عمل ہے صرف ایک عمل ماہ محرم میں کرنے کا صرف ایک کام ایک عمل باقی کوئی نہیں باقی سب بناوٹی باقی سب موضوع سب من گھڑ سب گمراہیاں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک روزہ رکھا کرتے تھے ایک روزہ کون سا روزہ رکھتے تھے دس تاریخ کا دس محرم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے آپ کا یہ عمل تھا صرف یہ روزے کا عمل ماہ محرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور یہ روزہ ماہ محرم کا رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا فرض تھا ضروری تھا رکھنا تاکی تھی آپ ہر سے رکھوایا کرتے تھے فرض ہے لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی البتہ استحباب نفل ہونا اور نقلی ہونے کے ناطے سے اس کا ادر وہ برقرار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو رکھتے رہے اور ترغیب بھی ہوتی تھی کہ جو یہ روزہ رکھے گا اللہ کریم اس کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ اس ایک روزے کو بنائے گا دارالخدا یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حلی ساری کتابوں کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ یہ عمل اس کی ترغیب ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے وہاں پتا چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن کا تو یہودی روزہ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا یہودیوں کیوں روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا جی کہ ہم روزہ شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں کیوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعنیوں سے نجات دی تھی موسا علیہ السلام کے ساتھ نجات دی تھی اور پھر ہوئے تھے تو ہم اللہ کی اس نعمت کی شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تو کوئی تعلق نہیں موسا کے ساتھ موسا کے ساتھ تو تعلق میرا ہے وہ میرے بھائی اللہ کے نبی تھے وہ اللہ کے نبی تھے اس لیے میرا تو زیادہ حق بنتا ہے موسا علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ ہونے کا مگر چونکہ یہودی رکھتے ہیں ان کی مخالفت بھی کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا یہ صحیح مسلم کی عدیف ہے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں پھر نو تاریخ کا روزہ رکھوں گا دس کو چونکہ یہودی رکھتے ہیں دس کو اس لیے فرمایا میں نو کا روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے اور روزہ رہے دیکھنا یہود کی مخالفت الع کے روزہ رکھنا نیکی کا کام ہی ہے نا روزہ رکھنا یہ کوئی برا کام ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی یہود کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم گمراہی کے کاموں میں یہودیوں کے ساتھ ساتھ ہیں گمراہی کے کاموں بے دینی کے کاموں میں یہودیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی ص اللہ علام ایسے کاموں کے اندر بھی جو نیکی کے کام ہے اس کے اندر بھی مخالفت یہود کی بار بار آپ لوگوں کھانے پوری بہرحال آئندہ سال رسول اللہ علیہ وسلم کو نہ آیا آپ نو کا روزہ نہ رکھ سکے ہمارے لیے ہدایت کیا ہے کہ روزہ نو کا روزہ نو کا نو تاریخ ہو چاند کی نو جو ایک رکھے اگر کسی نے دس کا رکھنا ہے تو اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ پھر اکیلا نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ نو کا ملا لے یا دس کے ساتھ گیارہ محرم کا ملا لے دو کر لے دو تاکہ مخالفت ہو جائے تاکہ مخالفت ہو جائے سو جو ایک رکھے کہ ہو ایک روزہ رکھنے کا وہ نو کا رکھے اور اگر کسی نے نو کا بھول گیا ہے اب دس کو یاد ہے ہو میرا تو روزہ نو کا رکھنا تھا نکل گیا اب دس کا رکھ لوں اس کو چاہیے کہ ساتھ گیارہ کا دلا لے دس اور گیارہ دو روزے ہو جائیں گے یہود کی مخالفت ہو جائے گی لو میرے بھائیوں احادیث کا ذخیرہ اللہ اکبر کسی ایک عالم کے پاس چلے جائیں بریلوی کا ہو دوسرے کام, کام رسول اللہ کا, صحابہ کا کام اس ما محرم اس روزے کے اور کوئی کام یہ اللہ کا اتارا ہوا صحیح دین خالص ہو یہ ہے اس کے علاوہ باقی سب معاملہ وہ بنایا ہوا ہے وہ من گڑت ہے وہ اسلام نہیں ہے اسلام کے یہ مہینہ محترم ہے اس میں اللہ کہتے ہیں ان محترم مہینوں میں ظلم زیادتی نہیں کرنا لیکن اس کے تو برعکس ہو رہا ہے اللہ کی حکمت کہ سال نیا شروع ہوتا ہے مسلمانوں پر احترام والا مہینہ اور مسلمانوں کے اندر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے عبادت گاہوں میں مساجد میں گالیاں دی جاتی ہیں نہ صرف موجودہ بلکہ گزرے ہوئے بزرگوں کو گالیاں بازی کی جاتی ہے اللہ اکبر جس سے فساد بڑھتا ہے شر پھیلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں لفظ دو ہے نا ایک مسلم ایک مومن مومن ایمان والا مسلم اسلام والا اسلام ایمان ہے لفظ دو ہے اب رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرمایا المسلم من من المسلم و یدی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا سن لو مسلمان کون ہے المسلم مسلمان خالص اللہ کا بندہ فرما بردار کون ہے من سلیم المسلمون من ملنے و یدہی جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں وہ مسلمان نہ زبان سے کسی کو کچھ کہے نہ ہاتھ, ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے یہ مسلمان کیسی سادہ تاریخ اور رہ گیا مومن فرمایا مومن کون ہے المومن المومن ایمان والا اللہ کو ماننے والا کون ہے میں من آمینند نہ تو مسلمان جس سے مسلمان ماسوس رہے اور مومن من آمین نہ سو ببا جس کے شر جس کے فساد جس کی شرارتوں سے ظلم زیاتی تھے آمین نہ لوگ سارے کے سارے امن میں ہو جائے امن میں امن میں ہو جائے کسی کو کسی کی طرف سے ایسا ایمان والا یہ نہ ہو کہ اس, یہ مجھ پر کوئی مسیمت ڈال دے گا یہ مجھے پریشان کر دے گا یہ میرے ساتھ کوئی شرارت کرے گا اللہ اکبر یہ تعریف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مومن کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے مومن جس کی شرارتوں سے لوگ امن میں ہو جائے مسلمان جس کی زبان ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو جائے محفوظ اللہ اکبر اب دیکھ لو میرے بھائیوں اسی مہینے میں اسی مہینے میں دو گروہ ہے ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا کہ مومن تو ہے ہی ہم ہے کوئی ہے ہی نہیں اور ہے نا لیکن سب سے زیادہ ظلم ریاستی قتل و غارت ان کی طرف سے. شرساب دنگا ان کی طرف سے اور دوسرے لوگ हो کہتے ہیں ہم مسلمان لیکن زبان ہاتھ سے ان سے بھی کوئی دوسرا ماحول نہیں ہے اب پرکھ لیں اپنے اسلام کو اپنے ایمان کو پرکھ لیں ایمان اسلام دین پرکھنے سے آتا ہے سن من ہونے سے سنی سنائی باتوں سے اسلام نہیں مل سکتا اسلام پنچایتی نہیں ہے دین پنچیتی نہیں میرے بھائیوں اگلی بات یہ آخر کر دوں تاکہ دین صاف ہو جائے اور شاید بھائی بچ جائیں میرے بھائیوں یہ ماہ محرم نے جو کچھ بھی ہو رہا ہے سواب سمجھ کے دین سمجھ کے عبادت جان کر نبی سے محبت اہل بیس سے محبت جان کر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کس نے مقرر کیا دین کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے کس اترا محمد صلی اللہ صاحب عمل کر کے سارا دکھا دیا سارا دین آپ نے پیش کر دیا مگر ماہ محرم سوائے روزے کے ایک روزہ اس کے سوا آپ کا آپ کے صحابہ کا ہمیں کوئی اور حمل اس طرح کا نہیں ملتا اب کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا سلسلہ بنایا میرے بھائیوں اب یہ سارے اس سلسلے پر چلنا شرک ہے شرک ہم سمجھتے ہیں بتوں کو پوج دینا قبروں پر میلے لگا لینا گیارہ دے لینا نظروں نے غیر اللہ کی کرنا قبروں پہ جا کے سجدے کرنا صرف یہی شرک ہے نہیں اللہ کہتے ہیں ام لہم شرکا یہ سورت شورا ہے پچیسویں پارے میں املا ہم شرا کا راؤ میندین اللہ کہتے ہیں کون سے شریک ہیں تمہارے شورا کا شریک جمع شورا کون سے تمہارے شریک ہیں شاراؤ جنہوں نے مقرر کیا شریعت بنائی لکھوم تمہارے لیے میندی نے ایسے دین کی ایسے دین کی کہ بہ اللہ جس کی اللہ نے تو اجازت نہیں دی اللہ نے اجازت نہیں دی اللہ کا دین اس پر چلنا یہ غم توحید اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی دوسرے کی بنائی ہوئی دین پر چلنا یہ شرک شر کہیں اللہ کہتے ہے بلا یشر تو بھی حکم نہیں اس لیے میرے بھائیوں بچوں سارا دہن اپنا صاف کرو ماہ محرم کے سلسلے میں جتنا یہ معاملہ ہے اللہ حکمت اور پھر دیکھ لو کہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے آئندہ ان شاء اللہ ایسی احادیث پرانے مجید کی آیا ایسی احادیث اگر ان کو ہم سامنے رکھ لیں گے نا مسلمان سامنے رکھ لیں گے اللہ کی توفیق سے اللہ کی توفیق سے جو جو جو, جو ان کو سامنے رکھ کے عمل پیرا ہو جائے گا انشاءاللہ ہر طرح کی گمراہی اور ہر طرح کی یہ فرقے بازی اور ایک دوسرے کو یہ سلسلہ اس, اس سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا بچ جائے گا بچ جائے گا ایسی ایسی تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ کہ دین قیمتی شہ ہے مگر یہ محنت سے ملے گی بغیر محنت کے بغیر محنت کے نہیں ملے گی دیکھ لو حال کیا ہے ہمارے یہ بڑے بڑے لوگوں کا دین لے جاتے ہیں آ کے جن کے بچے آ کے ان صفوں پہ آ کے پڑھتے ہیں نا وہ دین لے جاتے ہیں وہ دین لے جاتے ہیں مگر ہمارے یہاں جن کے پاس چار پیسے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی کاری یہاں آ جائے ہمارے گھر میں آ کے پڑھائے ہمارے بچوں کو نتیجہ آپ کے سامنے ہے نتیجہ نتیج کے سامنے ہے میرے بھائیو کوئی اس طرح دین نہیں ملتا امام بخاری کا ہاتھ میں وقت کے ساتھ جھگڑا ہی دیکھو ہاتھ میں وقت نے کہا کہ آپ میرے بچوں کو میرے ہاں آگے بڑھائیں ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا چل اچھا مسجد مدرسے میں ہی بلانا ہے نا ان کو تو کم از کم اتنا فرق تو کر لے کہ ان دوسروں کے علاوہ ہٹ کے الگ وقت میرے بچوں کو دے دے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ دین ہے اللہ کا اس میں تو محمود و یاد ایک جیسے ہیں یہاں تو سب کو ایک سف میں آنا پڑے گا ایک تف میں ہم مسجدوں سے ہماری نفرتیں مدارس سے ہماری نفرتیں مولوی کاری لگائے گھنٹہ پونا گھنٹہ دو چار سو روپیہ دیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے قرآن کے ساتھ یہ حشر جبکہ دوسرا جو سلسلہ ہے سکولوں کالجوں کا نہ صرف سکول میں یا کالج میں یونیورسٹی میں پوری پڑھتی ہے الگ ٹویشنیں لگائی ہوئی ہے یہاں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جو آتے ہیں پڑھنے صبح ابھی ان کو پندرہ بیس منٹ نہیں ہوتے کائدہ ستارہ پڑھتے ہوئے کاری صاحب چھٹی دو جی کیوں کیا ہوا بس جی سکول اچھا چلو شام کو آ جایا کرو جی شام کو نہیں آ سکتے ہمارے بچے کیوں ٹویشن پڑھنے جاتے شام کو نہیں آ سکتے ہمارا معاملہ یا بالکل کچھ صبح نہیں آتے ان کے لیے شام کا وقت کچھ نکالا ہوا ہے پھر ہر فرد اللہ اکبر مولویوں پر گسا کہ ہماری مرضی کا وقت نہیں دیتے تاریخ یارو اتنے بنے ہوئے کبھی سکولوں کالجوں کے لیے بھی یہ کہا ہے نہ سوچو میرے بھائیو سوچو ہمارا دین کے ساتھ معاملہ ہے کیا اسلام بغیر محنت کے دین بغیر محنت کے مسجد سے ہٹ کر مسجد سے نفرت کر کے تم کہو کہ دین مل جائے بالکل نہیں ملے گا دین کا مرکز مسجد مسجد سے محبت کرو مسجد سے پیار کرو پانچ وقت مسجد میں آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرا جی چاہتا ہے جو جماعت کے ساتھ آ کے نہیں ملتا اچھا بھلا ہے ہے آ سکتا ہے ملتا نہیں میرا جی کرتا ہے اپنی جگہ کسی اور کو امام بکر کروں اور میں جا کے ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگاؤں چلا کے راہ کر دوں مگر وہاں عورتیں اور بچے کمزور ان کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ عورتوں بچوں کو مسجد میں نہیں آنا نبالب بچے نہ اللہ کی یہ اللہ ہماری صحیح رہنمائی کر دے جس کی صحیح رہنمائی ہو جائے اللہ کہتے ہیں اسلام کے لیے اس کا سینا کھل جاتا ہے وہ خوشی کے ساتھ اسلام دین کی باتوں کو قبول کرتا ہے اور جس کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلتا قبول نہیں کرتا فرمایا ایسی مصیبت اس پر بنتی ہے کہ جیسے اس کو پر چڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو جیسے ایک آدمی کا آسمان کی طرف چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح اس کا دین کے کسی بات پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے اب ہم دیکھ لیں اگر ہمارا عقیدہ سنوارنا ہمارا عمل کی طرف آنا نمازی بننا گھروں میں پردہ کرنا سی وی یاچی کی چیزیں شیطانی دور کرنا اور میرے بھائیوں کی درست کرنا داڑیاں رکھنا حلال کمائی کی طرف آنا اگر ہم سے ہمارے اندر تینوں میں یہ جلن گٹن پیدا ہوتی ہیں تو سمجھو کہ اسلام نہیں گمراہی ہے اللہ گمراہی سے بچائے گا یا ذہن ہے میرے بھائیوں کسی قبر کی کسی روزے کی حاضری یہ بالکل مشرکوں کا ذہن ہے یہ میں اس لیے ارض کر رہا ہوں تاکہ بھائی بہن شرک سے بچ جائیں یہ تصور نہیں رہنا چاہیے حری فلاں کے روزے کی حاضری فلاں کی قبر کی حاضری ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کی حاضری نہ مسجد نبوی میں جانا اس کی دلیل موجود ہے جب وہاں پہنچ گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ساتھ ہے وہاں پھر دروشری پڑھنا وہاں دروشری پڑھنا یہ جو لکھا ہے کہ یہاں قبرستان میں جو گزرتے ہوئے یا جاتے ہوئے وہاں کہتے ہیں السلام علیکم کبور کسی کو سامنے رکھ کرنا اس حدیث کو بعض علما اجازت دیتے ہیں کہ وہاں بھی رسول اللہ کی قبر پر کھڑے ہو کے جو دروج پڑھنا ہے وہاں یہ کہہ سکتا ہے لیکن یہ علما ہی کی بات ہے علما ہی کی بات ہے یہاں اگر آپ قبرستان میں گزرتے ہوئے آپ نے السلام علیکم القبور یہ ذہن رکھ کر کے یہ ایک دعا ہے میں ان قبروں والوں کو دعا دے رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے آپ کا حکم ہے یہ تو جائز ہے ٹھیک ہے درست ہے لیکن اگر آپ کا ذہن یہ بن گیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قبر والے سن رہے ہیں یہ جواب بھی دیتے ہیں یہ غلط ہے میرے بھائی جو یہ غلط ہے السلام علیکم یہ ایک دعا ہے تم پر سلامتی ہو سلامتی تم پر سلامتی ہو اے تم پر سلامتی ہو بس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ نے فرمایا بھی ہے اب یہی ذہن اگر وہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کہ اللہ کے نبی سنتے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں آئے ہوئے تو میرا درود سن رہے ہیں غلط ہے شرط ہے میرے بچنا آئیے کہ ایک دعا کلمہ ہے افضل تو بہترین بات یہ ہے میرے سب سے افضل درود وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کسی کو شک شبہ ہے ہی نہیں ہے یہ ہے بہترین نبی اسلم کی قبر پر بھی موقع مل جائے تو یہی پڑھنا چاہ سونا عورت کے لیے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے سونا عورت کے لیے حلال اور مرد کے لیے حرام کیا ہے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہونے کی وجہ کیا ہے پوچھا اس لیے ہے کہ بعض لوگ سونا پہننے کے متعلق مختلف باتیں کرتے ہیں ایک بھائی وجہ تو آپ نے خود ہی لکھ دی کیا کہ اللہ نے مرد کے لیے حرام کر دیا عورت کے لیے اب مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کی بات آپ نے خود لکھ دی بس یہی یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے لیے سونا چاندی زیور یہ پہننا حرام کر دیا ہے اور عورت کے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے وجوہات بہت ساری بھی ہو سکتی ہیں بہرحال جب ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کیا تو پھر ہمیں وجہ کوئی نہ بھی معلوم ہو تو اس پر مسلمان کا کام کیا ہے تو کاہروں کی بات اللہ نے تیسرے پارے میں نقل کی ہے اللہ نے وہاں یہی جواب دیا اب جو لوگ مرد عورت کے جو فرق ہے شریعت میں اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اللہ نے کیا جواب دیا انا مرد عورتوں پر حاکم قصیمت رکھتے ہیں یا اللہ کیوں مرد عورت انسانی ہیں اللہ کہتے ہیں تمہیں بات کرنے دار الہدا بہترین ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دار